محقوبی مشکل مولا حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ عاشق صدیق حضرت سید عشرت جبیب می صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ اشعار منظور فرمائے جو حضرت والا کے ملفوظات تھے ان کو منظور فرما دیا جن کو روپلا نے بہت پسند فرمایا تھا <تصفيق> <ارشادِ پتبے زمان تصفيق> ہمیشہ جانا جل جہاں دے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لات کر پھر نہ آنا جل جہاں سے ہمیشہ کو جانا گل جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھرنا آنا اور کبھی لوٹ کر پھرنا آنا یہ ہے ارشاد پتوے زمانہ یہ ہے ارشاد زمانہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا کبھی لوٹ کر گرنا یہ ہے ارشاد یہ ہے ارشاد فتبے سمانا ایسی دنیا سے کیا مل لگانا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا से है दिल ہے دل کو لگانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا پاس جن کے ہمیشہ दिल جانا بسنی سے ہے دل سے ہے دل کو لگانا چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا چور کر جن کو ہے یہاں سے جانا اپنے دل کو ہے ہم سے بچانا چور کر جن کو ہے یہاں سے جانا چور کر جن کو ہے یہاں سے جانا اپنے دل کو ہے ہم سے بچانا اپنے دل کو ہے سے بچانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا پاس جن کے ہمیشہ کو جانا بسنی سے دل کو لگانا بسنی سے ہے دل کو لگانا چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا چور کر جن کو ہے یہاں سے جانا اپنے دل کو ہے پچانا اپنے دل کو ہے نا یہ شادانہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا اے دنیا سے کیا محبت شکوئے بز میں محبت ایک سال میں حلف والا رحمت ڈالے سے ارد کیا تھا کہ ان کی ایک فیکٹری تھی وہ نے حضرت سے ارد کیا تھا کہ انہوں نے آ رہے ہیں کہ ایک فیکٹری اور لگا اس پر حضرت نے مضبوط رہے فرمایا تھا اس پر حضرت نے منظوم فرمایا گردیادہ کم آیا تو میری بدنوں سے جلدی جانے لگو کے گردیادہ کم آیا تو میری بدنوں سے جلدی جانے لگو کے جب زیادہ کمانے لگو گے جب یادہ کمانے لگو گے تو یہاں پھر کم آنے لگو گے جب زیادہ کمانے لگو گے تو یہاں پھر کم آنے لگو گے گل یادہ کمایا تمہیں بزن سے جلدی جانے لگو گے اور جلد یادہ کمانے لگو گے جلد یادہ کمانے لگو گے تو جانا پھر کم آنے لگو گے تو جانا پھر کم لگو گے رہے پونے اناس دنیا کے دوستوں چارا دنیا کے تیل سے بوٹیوں کی جلتے ہیں تیل سے بوٹیوں کی جلتے ہیں دوستوں یہ چار دنیا کے تیل سے گوٹیوں کے چلتے ہیں دل میں لیکن چرا وے ہوتا دل میں لیکن چرا ویٹر ہوتا آر کے لہو سے چلتے ہیں آرزو کے لہو سے چلتے ہیں دل میں لیکن چرا ویٹ ہوتا دل میں لیکن چرا ویٹ ہوتا آلو کے لہو سے جلتے ہیں آلو کے لہو سے جلتے ہیں تو تو یہ چہرہ دنیا کے بوٹیوں کے جلتے ہیں دل میں لیکن چہرہ کشتے ہوتا آلو کے لہو سے جلتے ہیں زندگی کا بھی سب بالا جماعت کے ملفوظات کو عربت نے منظور کرنایا زندگی کا بھی زندگی کا جیب ہے ری زندگی کا جیب ہے ری گانا کا خدا نہیں مع کبو لال خدا نہیں معلوم زندگی کا بھی کبو لال خدا نہیں معلوم اس میں توسیع بھی ہے ناممکن اس میں ہے اور ہے نہیں یاد کیا نہیں معلوم یاد کیا نہیں معلوم زندگی کا جی ہے ریسا زندگی کا جی بہت کبو لال پودا نہیں معلوم کبو لال نہیں اس میں توسیع ہی ہے نام اس میں اور ہے زندگی کا جی کب نہیں مار اس لیے سمجھے کہ اپنی فائل کو ہر وقت درست رکھے اپنے عام مالک میں में ہی نہ کریں کیسے بھی حالات ہوں دل لگے نہ لگے اپنے معاملات اور اپنے عمال میں کوتای نہ کریں اور اگر کوئی پہلے کی نمازیں یا کوئی روزے رہ گئے ہوں جلدی جلدی ان کو پورا کر لیں اور کسی کا قرض رہ گیا ہو تو اس کا قرض دے دیں اگر کوئی بھی حق رہ گیا ہو اپنی فائل کو بالکل صاف رکھیں کہ ہر وقت تیار ہو اپنے مالے کے حقیقی سے ملنے کے لیے بلکہ مشتاق ہو قرب شربت لاسانی شربت لاسانی جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی پھر تو قرب کا شربت لاسانی شرانی جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی اللہ تعالی نے تکوا جو فرض کیا ہے تو اس میں کوئی کام ایسا اللہ تعالی نے نہیں کوئی حکم بھی ایسا نہیں دیا اور کوئی چیز ایسی منت نہیں فرمائی کی جس کے وقت جس کے بغیر انسان زندہ نظر رہ سکے یا کوئی مشکل پیش آئے تفواہ آسان ہی تھا کوئی کام اللہ نے ایسا فرض نہیں کیا جس کی ہمت انسان کو نہ دی ہو بس یہ کہ ہم ہمارا نفس چور ہے حضرت فرماتے سے رحمت اللہ علیہ یہ نفس چور ہے جیسے کچھ دودھ چڑھا لیتی ہے اپنے چھوٹے بچے کے لیے تو گوالا کتنی کوشش کرے وہ دودھ اوپر چڑھا لیتی ہے دودھ دیتی نہیں یہ اپنے بچے کے لیے چڑھا کے رکھتی ہے ایسے ہی نفس ہمارا چور جتنی قربانی اللہ کے راستے میں بندہ دیتا ہے لوگوں کے لان دام سننے میں یا کوئی کسی قسم کی مشقت میں اور کوئی سختی برداشت کرتا ہے وہ سب کی سب اللہ نے ہمت دیے اسی اتنی بقدر قربانی اس کا اس کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی عطا ہوتی ہے جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی پھر تو ہے لذت روحانی شربت لانی پھر تو ہے للت روحانی پورو کا شربت لانی جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی پھر تو شربت لاسانی شربت لاسانی سب اشعار ارتقال اپنے پڑو کا اشار ہوں ان کے بارے میں تو فرمایا ہی تھا کہ یہ بمنزلہ ذکر کے ہیں لیکن سارے ہی اشعار ایسے ہیں اللہ سے تعریف کرنے والے اللہ کی محبت واہر میرے رب میرے رب والا اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ زمین و آسمان میں غور کریں کرے اللہ تعالیٰ سے پاک میں ہے کہ مخلوقات میں غور کرتے ہیں قرآن پاک میں بھی ہے مخلوقات میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے قدرت سے ان کو تھاما ہوئے ہے سورج چاند ستارے ستار کے اندر معلف ہیں اور اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں اور کوئی تھونی کمبل نہیں ہے کہ ان کو سہارا دینے کے لیے کوئی سب اللہ تعالیٰ کے ایک سے فتی نام قیوم کے برکت سے سارا عالم ہے اپنی اپنی جگہ قائم ہے اور غذا فرماتے تھے کہ غال کرو کہ سمندر کا پانی زمین کے اس طرف جو پانی ہے وہ بھی نیچے نیچے کی طرف کشش کرتا ہے زمین کی طرف کشش سفل اور وہ نیچے والے جو ہیں لوگ نیچے جو پانی ہے وہ بھی سما ہوا ہے زمین کا نچلا حصہ جو ہے وہ بھی سب اسی طرح ہم یہاں اوپر جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے ہم سے اگچے ہمارے حساب سے وہ الٹے ہیں لیکن وہ بھی وہ اپنی جگہ بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم الٹے ہوئے ہم سمجھ رہے ہیں وہ الٹے ہوئے کیسی اللہ تعالی کی شان اور کتنے بڑے بڑے سورج چاند ستارے بڑے بڑے ستارے لاکھوں خربوں کی تعداد میں ستارے اندر اور ان کے کئی بعد جا کے تو آسمان شروع ہوتا ہے اور یہ اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں اور اتنے فاصلوں پر ہیں کہتے ہیں کہ بعض ستاروں کی روشنی کی تک زمین پر نہیں پہنچی جب تک کہ جب کے بجلی کی رفتار روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہیں سائنسدانوں نے یہ بتایا ہے تو اتنی اتنے فاصلوں پر ان کو قائم کرنا کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہردو سما کیسے ہیں محلم ہر ضو سما کیسے ہیں محلب کوئی ستون ہے اور نہ کوئی کم کوئی ستون ہے اور نہ کوئی کم ہر ضو سما کیسے ہے محلم ہر ضو سما کیسے ہیں محلم کوئی ستون ہے اور نہ کوئی کم سارا لم ہے سارا لم ہے پے کالم وام ریرے ربل رام میرے ہے سارا ہے میرے رب ارزو سما کیسے ہے محلم اردو سما کیسے ہے محلم کوئی سو تون ہے اور نہ کوئی कोई کوئی है تو ہے اور نہ کوئی کم سارا لم ہے حزین القرآن کی پکڑ سنایا جا رہا ہے جو حضرت مرشدی رحمت اللہ علیہ علوم و معرف پر مبنی مجموعے کا نام ہے قرآن پاک کی علوم و معارف. کے اللہ تعالیٰ نے ہم سے گناہ چھڑوا کر ہم کو تقوا دیا لہذا تقوا پر اللہ تعالی کے انعامات دیکھیے پہلا انعام ہر کام میں آسانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی سے رہو گے تو ہم تمہارے سب کام آسان کر دیں گے وہ میں یہ تقلر یا جائے لہو میں ہم اپنے حکم سے اس کے سب کام آسان کر دیں گے کیوں صاحب یہ محنت نہیں ہے کہ انسان کے سب کام آسان ہو جائیں تقوی کا دوسرا انعام مسائل سے خروج یعنی مصیبتوں سے خروج وہ میں یہ تقلّہ یجال لہو یہ بھی قرآن پاک کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے جلدی نکال دیں گے اس کو مسائل سے مخرج اور ایگزٹ جلد ملے گا تیسرا انعام بے حساب رسک ویا رخ ہو میں خیت اللہ سے اللہ ایسے سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا تقوی بے خسارہ کی تجارت ہے تقوا بے خسارے یعنی اس میں نقصان نہیں ہے تجارت اللہ تبور فرمایا اس کو اس ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ ہی فائدہ ہے تقوی بے خطارے کی تجارت ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے بے خطارے کی ہے اور سود بھی نہیں ہے دنیا میں اگر کسی سے تجارت کرو اور خطارے کی ضمانت لے لو کہ بھائی نقصان کے ہم ساتھی نہیں ہے تو سود ہو جائے گا جو حرام ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قانون بندوں کے لیے ہے کہ وہ آپس میں ایسی تجارت نہ کرے اگر تم تقویٰ سے رہو تو میں ایسی تجارت کی ضمانت لیتا ہوں کہ ہم تم کو رسق دیں گے اور بے حساب دیں گے اور اس میں سوکھ بھی نہیں ہوگا تقواہ <سحن> میں نفا ہی نفع اس میں کبھی خطارہ نہیں ہے <سحن> طرف نہیں <سحن> وعدہ, یعنی <السلام> <سحن> فرمارے, ہماری طرف سے کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی اگر وعدہ یعنی اللہ تعالی فرمائے ہماری طرف سے کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی اگر وعدہ پورا ہونے میں کبھی تاخیر نظر آئے تو سمجھ لو کہ تم نے کہیں نالائکی کی ہے تمہارے تقوی میں کمی آ گئی چوتھا انعام نور فارض اور تقوی کا چوتھا انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ ایک نور فارض بھی عطا کرتے ہیں ایک نور عطا کرتے ہیں جس سے برائی بھلائی کی تمیز رہتی ہے یا <تصفح> ان ایک پران کیا ہے جس سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا نور عطا فرمائیں گے جس سے حق اور بات میں تمیز پیدا ہو جائے گی اور جو تکوا سے نہیں چلتے ان کا نور جاتا رہتا ہے عقل الٹ جاتی ہے بری چیز کو اچھا جانتے ہیں اور اچھی دکھائی دیتی ہے اچھا جانتے ہیں اور اچھی چیز بری دکھائی دینے لگتی ہے پانچواں انعام نور سکینہ اور پانچواں نام ہے کہ جو تقوی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور سکینہ عطا کرتے ہیں وہ لگی ان غلط سکین جس کی وجہ سے وہ ہر وقت باخودہ رہتا ہے ایک لمحے کو اللہ کو نہیں بھول سکتا اگر جان بوجھ کر اللہ کو بھلا بلا کر کسی حسین کی طرف رغبت کرنا چاہے تو اس کو اپنی موت نظر آئے گی بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں ان اراد سوہن اور معذور آسام دی نسبت اگر کسی برائی کا ارادہ بھی کر لے کسی گناہ کے ارتکاب کا قصد بھی کر لے تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح میں میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے اور گناہ سے بچا لیں گے اس کے دل میں ایسی بے چینی آئے گی یہ حضرت میرا رحمتہ اللہ علیہ سے سنا فرماتے تھے کہ اور اللہ معصوم نہیں ہو سکتے نبی صرف معصوم ہیں صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بعض بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معصوم تو نہیں ہو سکتے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دیتے ہیں گناہوں سے خود ان کی حفاظت فرماتے ہیں اگر غفلت تو کوئی انسان سے ہو سکتی ہے لیکن بعض اوقات انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہے. کام کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں اللہ تعالیٰ خود اس کام میں کوئی رکاوٹ پیدا فرما دیتے ہیں محفوظ کر دیتے ہیں اس کے دل میں ایسی بے چینی آئے گی اور گناہ میں اس کو ایسی موت نظر آئے گی کہ وہ گناہ اور تقوا دونوں کا بیلنس نکالے گا اور کہے گا کہ نہیں بھائی تقواہ ہی میں فائدہ ہے اس گناہ میں تو بہت مصیبت نظر آ رہی ہے سکینہ آسمان سے نازل ہوتا ہے تو تقوا سے نورے سکینہ ملتا ہے انضلا سے نازل کیا کہ اس نور کو زمین سے نہیں پا سکتے یہ پیٹرول نہیں ہے جس کو سائنس دان نکال لیں وہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے اس کے دل پر سکینہ نازل کرتا ہے وہی ادب کی توجہ کی در جس کی وجہ سے وہ ہر وقت باخودہ رہتا ہے یعنی اس نور کی نور سکینہ کی خاص خاصیت یہ ہے کہ اس کی, اس کی برکت سے ہر وقت وہ باخودہ رہتا ہے اللہ سے خاص تعلق قائم ہو جاتا ہے تقوا کا چھٹا انعام پر لطف زندگی اور دوسری طرف تقوا کا انعام کیا ہے فلنوں کی حیاتم پنگے یہ بھی قرآن کی آیت کا ہے یعنی اگر تم اعمال صالحہ کرو گے تو ہم تم کو ضرور بے ضرور بالج زندگی دیں گے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو بالج زندگی دیں گے اور لام تاکی بانو نے ثقیلا سے فرمایا ہماری نالائکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا کہ ظالم تم نفس کی بدمائشیوں کے چکر میں ہو لہذا ہم یہ آیت لام تاکید بانونے نازل کر رہے ہیں تاکہ تم پر اطمینان ہو جائے کہ واقعی اللہ پر اللہ پرلطف اور مزیدار زندگی دے گا ورنہ بغیر تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ کا کلام انتہائی معقد ہے آہ یہ ہماری نالائکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام فرمایا کا ساتواں انعام عزت و اکرام اور ساتواں انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت و اکرام بھی عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہارے خاندان و قبائل بنائے ہیں وہ جالنا شروع کروں گا قبارتا ابو سید شیخ مغل پٹھان یہ خاندان اور قبیلے جو ہیں ان کا مقصد صرف لتا ہے ان یعنی ان کو پہچان کے لیے ہے یہ سب عزت ان میں نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ تعارف ہو جائے لیکن اسی کے بعد ان دل افقاق معذر وہی لوگ ہیں جو تقوی سے رہتے ہیں ایک سید بدماش ہے شرابی ہے جنا کرتا ہے اور ایک جولاحا ہے جو تقوی سے رہتا ہے بتاؤ کون افضل ہے ایک کالے رنگ والا ہے لیکن اللہ کا ولی اور ایک سفید گولی چمڑی والا انگریز ہے چاہے مسلمان بھی ہو لیکن شراب اور دنا نہیں چھوڑتا تو وہ کالا ہفشی اللہ کا ولی ہے اس کے پیر دھو کر پی لو چمڑی سے کچھ نہیں ہوتا نہ گوری سے مطلب نہ کالی سے مطلب پیا جس کو چاہے سہاگن وہی نہ گوری سے مطلب نہ کالی سے مطلب پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. جس کو اللہ پیار کر لے وہی قسمت والا ہے خوش نصیب ہے تقوی کا آٹھواں انعام اللہ کی ولاقت کرتا ہے تقوی کا آٹھواں انعام سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقوی سے رہو گے تو ہم تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا ساج رکھ دیں گے یعنی تم کو ولی اللہ بنا لیں گے اللہ کا ولی بن کر مرنا فائدہ مند ہے یا گناگار اور فاخش ہو کر مرنا اور متقی ہو کر پھر کچھ دن جیو بھی تاکہ اللہ کی ولایت اور دوستی کا صحیح مزہ دنیا سے لے کر جاؤ یہ کیا کہ آل ولی اللہ ہوئے اور روح قبض ہو گئی بے شک خاتمہ تو اچھا ہوا لیکن تم نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی دوستی کا مزہ کہاں چکھا ولی ہوتے ہی تمہارا انتقال ہو گیا اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ولایت بھی دے نسبت صدیقین بھی دے یعنی ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام اور پھر اس میں جینا بھی نصیب فرما میں جانوں بھی تو کہ آپ کے دوستوں کو کیا کیا ملتا ہے اور کیا مزہ آتا ہے آپ کا نام لینے میں اور آپ کی محبت میں کیا لطف آتا ہے آپ کی محبت میں جینے کا کیا لطف ہے تفوا کا نواں انعام کفارہ سیاحت تفوا کا ایک انعام سیاحت اور برے رعمال کا کفارہ ہے یا آئی لدین ہوں ان تک جو فرقان اور اس سے ہوتی ہیں دنیا میں یعنی اس کو ایسے صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کی سب لغزشوں پر غالب آ جاتے ہیں انعام آخرت میں موفرت تقویٰ کے انعامات میں سے ایک انعام آخرت میں مؤفرت اور سب گناہوں یعنی اسی آیت کے سارے انعامات اسی آیت میں ہیں ایک تو نور سکینہ اللہ تعالیٰ کا فرماتے ہیں اور بھی اس کو جو حق و باطل میں تمیز کرنے والا اور پھر اس کی کہ اس کے گناہوں کو بدل دیتے ہیں نیکیوں سے اور لگوں اور اس کی بھی فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب و کافل کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے علیکم السلام <سلام> علیکم ورحمۃ اللہ و علیکم کیا ہے صاحب